وصلى على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اعطينا لقمان الحكمة فانيشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَزِيمٌ سَدَكَ اللَّهُ عَزِيمٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُفْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمين يا رب العالمين سورة رکمان کا یہ دوسرا رقو ہے جس کی ابتدائی دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ ہم یہ پورا رقو کا مطالعہ کریں گے اور ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور جس نے شکر ادا کیا تو اس نے شکر ادا کیا اپنی جان کے لیے اپنے فائدے کے اور جس نے ناشکری کی روش اختیار کی تو بے شک اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں حمید وہ ہے بے نیاز وہ ہے بے پرواہ وہ ہے اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے اگر تم اس تک برتو گے تو اصل غنی تو وہ ہے پھر اسے تمہاری کیا پرواہ ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی حکمت کے بارے میں مختصر ترین جو اس کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ وضع الاشیاء والا مکھا حکمت یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے قابل ہے اس کو وہاں رکھا جائے رنگ ہیں کچھ مختلف رنگوں کے پھول ہیں آپ کے سامنے وہ آپ دو تین چار پانچ دس افراد کے درمیان بانٹ دیں کہ آپ اپنے اپنے ذوق سے ان کو سجائیے کون سا پھول کہاں فٹ کریں گے آپ تو اب وہ جو چیز جو نہ کہیں لکھنے میں آتے ہے حکمت پڑھائی نہیں جاتی یہ خود آتی ہے عطا ہوتی ہے فقیہ خیرن کثیرہ یہ نچور ہوتا ہے انسانی زندگی کا انسان کے تجربوں کا پڑھنا اور چیز ہے پڑھانا اور چیز ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھانے میں نہ اہل ثابت ہو اور ایک کام پڑھا لکھا جو ہے وہ پڑھانے میں اس سے زیادہ حکمت کا حامل ہو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے تو ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی اسی لیے کہتے ہیں لکمان حکیم ان کا نام ہی پڑھ کے لکمان حکیم ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت وَحَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم کہ آپ نے جو شخص جو ستھا تھی جس جگہ کے قابل تھا جس میں جو صلاحیت تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ کام لیا اگر آپ کسی آدمی کے اندر وہ صلاحیت دیکھیں جو فطری طور پر اس کے اندر ہے اور آپ اسے کام دوسرا لیں تو گویا آپ اس کی صلاحیت کا قتل کر رہے کام تو آپ کا چلتا رہے گا لیکن وہ صلاحیت جو کہیں اور کام آ سکتی تھی جو اس کی فطری ایک صلاحیت تھی آپ نے اس کو ختم کر دیا قتل کر دیا دبا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ ہے کہ آپ نے جب ایمان لائے حضرت ابو خالد خالد اپنے, حضرت خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے انہیں نہیں بٹھایا کہ بھئی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے وہ تو حفظ کرو نہ پہلے یا دعا قنو سیکھ لو یا فلاں چیز لے لو پہلے بلکہ اسلام حالت جنگ میں تھا تو آپ نے اس جرنیل کو تلوار عطا کی خطاب بھی دیا تو یہ نہیں فرمایا شمس الامہ علامہ فرمایا تم اللہ کی تلوار ہو سیف امن اللہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اللہ کے دشمنوں پر کھینچ دی گئی خطاب بھی وہی دیا اسی طرح جس کے اندر علم حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی حافظہ زیادہ قوی تھا اس کو اصحاب صفا میں بٹھا دیا جس کے اندر شاعری کی صلاحیت ہی اس سے شاعری کا کام لیا میدان جنگ میں نہیں لے کر گئے کبھی بھی حضرت حسان ابن صحابت رضی اللہ تنخو کبھی میدان جنگ میں حضور لے کر نہیں گئے لیکن اسے شاعری کا کام لئے تو حکمت کیا ہے کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھانا سیکھیں افراد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا سیکھیں ایک وہ وقت ہے کہ آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج قریش حلال چیز میں سے اگر وہ چیز اللہ نے حرام نہیں کی ہوئی تو جس چیز کا بھی سوال کریں گے میں وہ پوری کروں گا یعنی اگر ان کا مطالبہ حرام کا مطالبہ نہ ہوا تو قرائش کا ہر مطالبہ آج میں پورا کروں گا جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور ایک وہی وقت ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تقریباً پونے دو سال ہوئے اور منتیں آگے کر رہے ہیں گھر گھر دروازہ کٹکھٹا رہے ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کی جو ہے وہ تجدید نہیں کر رہے ایک طرف سختی کا وہ رویہ ہے اور ایک طرف حلیمی کا یہ رویہ ہے کہ صحابہ جب وہ کہنے پر مجبور ہوئے گا ہم اتنے دب کر کیوں چلا کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکمت کے تغزو سمجھتے تھے کہ کہاں کس طریقے سے چلنا ہے وہ باز جگہ آپ کے مخلص صحابہ کو بھی بےتراض ہو گیا ہے یہ ہے تحریک اور اسٹیٹ ریاست اور تحریک میں یہ فرق ہوتا ہے مختلف جب فیصلے ہوتے ہیں تو ان میں بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف اس حد تک کیمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں کیا ہم اللہ کے بندے نہیں کیا یہ اللہ کا گھر نہیں پھر ہم دم کا رسولہ کیوں کریں آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اس کی بات ماننا میرے ذمہ ہے کہا کہ آپ نے ہم سے کہا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی کہا تھا کسی کہ سال کریں گے یہ مخلص ساتھی ہیں تو تحریکوں پر یہ ادوار بھی آتے ہیں جب امیر کو اس قسم کی باتیں بھی اپنے مخلص ساتھیوں سے سننی پڑتی ہیں عبداللہ ابن ابیر کا جب نماز جنازہ حضور نے پڑھایا تو آپ دیکھیں کتنا سخت اعتراض کیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جنازے کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے عمر فاروق اس نے یہ نہیں کیا اللہ کے ابھی اس نے یہ نہیں کیا اس نے آپ کے گھر والوں پر بہتان نہیں جڑا اس نے فلاں نہیں کی یہ میدان جنگ میں ہمیں چھوڑ کر نہیں آ گیا آپ نے فرمایا ہاں مجھے سب یاد ہے لیکن میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کا جو بعد میں فائدہ ہو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اسی لیے کہا گا کہ آپ مشورہ دیں مشاورت کیوں رکھیں گی وام روہوم شورا دئی شاور ہوم فل معاملے میں ان سے مشورہ لو پا جب تو اب تو آزم کر لے پتوکل آل اللہ تو پھر اللہ پتوکل کر لے تو مشورے دو لیکن وہ مشورہ حکم نہیں ہونا چاہیے اگر مشورہ اس نیت سے دیا جائے کہ میرا مشورہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشورہ نہیں دے رہے بلکہ حکم دے رہے ہیں مشورہ تو یہ کہ آپ نے اپنی رائے اپنا پوائنٹ ویو رکھ دیا ہے سامنے تاکہ فیصلہ کرتے ہوئے میرے امیر کے سامنے یہ پہلو بھی اس کے سامنے رہے اور میرے دوسرے ساتھی مختلف پہلو جو وہ سامنے رکھے تاکہ امیر کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو تمام پہلو اس کے سامنے ہو فیصلہ اس نے کرنا ہے میرا کام ماننا ہے تو حکمت حکمت کا سب سے بڑا مظہر شکر کا جذبہ والئینہ لکمان حکمت انشکر للہ اللہ کا شکر ادا شکر وہ جذبہ ہے جو خود بخود انسان کے اندر سے ابھرتا ہے اگر وہ کسی کے کسی احسان کو ذرا سا بھی سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے الحم اللہ تاج علی رن علیہ فاحب قلبی اے الہ کسی فاجر کا احسان مجھ پر نہ ہونے دینا میرا دل اسے محبت کرنے لگ جائے گا تو گویا شکر وہ محبت ہے جو کسی کے احسان کے نتیجے میں آدمی کے اندر ابھرتی ہے تو آدمی ذرا سا بھی غور کرے اپنی تخلیق پر ان اسباب پر جو اسے زندگی عطا کیے ہوئے ہیں جن کے سہارے وہ جی رہا ہے تو سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ شکر کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کے لیے ابھرتا ہے بلازی نے من اشد انہیں ماں بھی محبت کرتی نظر آتی ہے تو انہیں پتا ہے یہ اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس نے کہا ہے اس نے بھری ہے صرف میری ماں کے اندر نہیں بھری وہ تو مرغی کے بچے کی ماں کے اندر بھی بھری ہوئی ہے وہ تو چڑیا کے بچے کی ماں کے اندر بھی بھری ہوئی ہے پہلے اپنے پوٹے کے اندر خوراک نرم کر کے پھر اپنے بیٹے کو وہ فیڈ کرتی ہے تو گویا اصل کون ہے یہ محبت ڈالنے والا وہ القئی تو علئی کا ہم نے تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی پھر اور بھی چومنے پر مجبور ہو گیا تو یہ محبت کس نے ڈالی بھائی ابھی نو دس مہینے پہلے کی بات ہے نا سال بھی پورا نہیں ہوا کہ تو اس حال میں تھا کہ تجھے کوئی بھی چھونے پر تیار نہیں تھا ساری حقیقت ہمارے سامنے نا پر آئے تم تم نان تم تخلق میں نہ من علم لم يكن ہے مزکورہ قابل ذکر ہے نہ تھا تُو تیرا نام کوئی نہیں تھا نہ یونین کونسل میں درد تھا نہ برتھ سرٹیفکیٹ تھا نہ تو خود کوئی چیز تھا تو سب سے پہلا شکر کا حقدار کون ہے اللہ محبت کا حقدار کون ہے اللہ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ آزماتا رہتا ہے اپنے بندے کو اور آزماتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتا چل جائے وہ تو پہلے ہی جانتے ہے اس لیے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو اللہ جو مختلف فتنوں میں ہمیں ڈالتا ہے تو وہ اس لیے ڈالتا کہ کہیں ہمیں تکبر نہ ہو جائے گمانٹ نہ ہو جائے ہم بڑے نمازی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں بڑے دین کے کام کرنے والے ہیں ایک جھٹکا لگتا ہے تو پتا چلتا ہے اس لیے بچے ہوئے کہ اللہ نے بچایا ہوا ہے تو اس محبت کی کا امتحان بھی ہوتا رہتا شکر کے جذبے کا بھی امتحان ہوتا رہتا انشکر للہ آپ دیکھیں شکرا اس چشمے کو کہتے ہیں جو خود بخود ابھرتا ہے خود بخود پھٹ کے زمین سے نکلتا ہے جس کو پھاڑنے کے لیے کھڈا بنانے کی ضرورت نہیں چشمہ پرنگ آپ اسے وہ کہتے ہیں یا ہمارے یہاں جو چوہا ہوتا ہے ہمارے پٹوار میں لفظ جو چوہا استعمال ہوتا ہے یہ ہے اس کے لیے کنواں کھود کے نکالتے ہیں لیکن چوہا خود نکلتا ہے ایشکڑا وہ چشمہ جو خود بخود پھٹ کے سطح زمین پر آ جائے اس کے اندر پانی کا اتنا دباؤ ہو کہ خود پانی زمین کو پھاڑ کے بالیں گے اور دعوت شکور اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو کچھ کھلایا پلایا جائے کوئی کھال ونڈا اس کو دیا جائے تو اس پر گوشت چڑے اس کی چمڑی میں کوئی چمک آئے موٹا ہو دعوت شکور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور آپ کا وہ مویشی جو جو کچھ کھائے وہ ریفلیکٹ ہو اس کے بدن پر کہ دیکھنے والے کو بھی پتا چلے کہ اسے کوئی رہا ہے بھائی نا دعوت شکور ہے یہ وہ مویشی ہے جو کھاتا ہے تو یہ نہیں کہ اندر ہی اندر ہزم ہو رہا ہے بلکہ اس کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے تو شاکر بندہ کون ہے وہ تو ہے دعبت شکور تو انسان شکور کون سا ہے جس پر اللہ کے احسانات ہوں اس کی بول چال اس کا لین دین اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سارے معاملات بتائیں کہ اسے احساس ہے کہ یہ سب کچھ کسی کے احسان کا صدقہ ہے میں کچھ نہیں ہوں انشکر اللہ کا شکر اداکار ورنہ یشکر فینما یشکر الینس اگر تم شکر کرو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے اس لیے کہ یہ فطرت سلیم ہونے کا ایک نشان ہے اس کا پتہ دیتا ہے کہ تمہاری فطرت اپنی اصل پر موجود ہے جسے فرمایا ملا یشکر اللہ صلاح یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا اگر لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ڈائی کام کر رہی ہے یہ فریکوینسی انٹیکٹ ہے کسی اور کا شکر بھی آپ ادا کر سکتے تو جو چھوٹے چھوٹے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ بڑے احسانوں کا کیسے کریں پمن کا فرا اور اگر تم نے یہ شکر کے مقابلے میں کفر جب آتا ہے تو یہ ناشکری کے مانو میں استعمال ہو جب ایمان کے مقابلے میں کفر استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ ان معنوں میں کفر ہوتا ہے جس معنوں میں ہم عام, عام طور پہ کیا جسے حضرت علیہ اسلام کو فراؤ نے کہا تھا علم نربک کا فینا ولیدن ولد ہوتا ہے بچہ ولیدن چھوٹا سا بچہ کی بچہ تو فیل چھوٹا بچہ المن رب کا فینا ولیدم ولابست من عمر کس وفال طقل فالتا و عنتمن القافرین موسل کو وہ کہہ رہے منل القافرین یعنی تر شکروں میں سے ہے ہم نے چھوٹا سا تمہیں پالا اپنی اکیڈمی میں ہم نے تمہیں مارشل آرٹس کی تعلیم دی ہمارا کھایا پیا سرکار نے اور آج بدن گٹھ گیا آپ کا تو ہمارے خلاف آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے وفال طفا التقلتی فالتا مارسل آرٹ کا پیٹیکل آپ نے تالے ہماری قوم پر کیا ہماری قوم کا بندہ مارا اور آپ نے کیا جو آپ نے کیا وہ انتا مین اور آپ نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو یہ ہے وہ بات جو ناشکری کرے گا فائن اللہ غنی الحمید تو اللہ غنی اللہ کو تمہاری کسی چیز کی حاجت نہیں یہ تو اس کا احسان اس نے تمہیں عبادت کرنے کی اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے کی اجازت دی ہے اللہ کی قسم یہ اللہ کا احسان ہے ہمارا سجدہ اللہ پر کوئی احسان نہیں اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی ہے یہ اس کا احسان ہے ورنہ ہم نجس ہیں ہم حلال چیز کھاتے حرام ہو جاتی ہے پاکیزہ کھاتے گندی ہو جاتی ہمارا خون نکل کے کپڑے کو لانگے نجس ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی جو چیز ہم سے نکلتی ہے نجس ہو جاتی ہے باہر پاک ہوتی ہے گائے کا گوبر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں ہماری ہر چیز نہ پہ استعمال ہے نجست اتنا گندا مادہ تخلیق گندا پھر ماں کا خون گندا ترین خون بیماریوں کا مجموعہ ہے کیا چیز ہم ایسے تو نہیں نا پیر میرے نشانے کا کہ گستاخیاں اتھی کتنے جا یہ گستاخی ہے یہ تو اس کا احسان ہے تو اس نے اس کی اجازت دی ہے میرا ذکر کرو میرے ساتھ دل لگاؤ مجھ سے پیار کرو یہ اس کا احسان ہے ورنہ ہم کہاں اور وہ کہا تو اگر تم نا شکریہ کرو گے تو وہ تو ہے ہی غنی تمہارا محتاج نہیں یا ایوہ ہے یا سو الناس تو ملک کا رہ لوگو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے تم محتاج ہو و اللہ ہو اللہ وہ تو ہے غنی اور اپنی ذات میں وہ حمید ہے تم تعریف کرو نہ کرو آپ سونے کو سونا نہ کہیں سونا تو ہے سونا گلاب کو گلاب نہ کہیں وہ تو ہے گلاب وہ آپ کے کہنے سے گلاب نہیں ہوا تم تعریف کرو یا نہ کرو اپنی ذات کے اندر حمید اور غنی بھی ہے ہم فقیر تم ہو محتاج تم ہو اور تم جب اس کے سامنے یہ رویہ اختیار کرو گے ناشکری کاروں سے رو گردانی کرو گے اور لا لاپرواہی برتو گے تو وہ تو پھر تمہارے ساتھ برتا گا تم ٹیڑھے ہو کر کرو گے تو وہ زیادہ ٹیڑا ہوگا تم آجاؤ با آزاب اللہ کو وہ ٹیڑھے ہو تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر وز کال الکمان و اب وہ اپنی حکمت میں سے بانٹ رہے لکمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وزرکالحکمان البن یا بو نوا ہوا یا بو نہیں اللہ تشرک بلّا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے وعض کر رہے یا بو نہیں اللہ تشریک بلّا اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان نشر کل ظلم بے شک صرف بہت بڑا ظلم ہے اب جس طرح عبادت کا مفہوم ہمارے یہاں بڑا محدود ہو گیا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں یا بندگی کس کو کہتے ہیں اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں کے اندر کے مختلف یا تھوڑے سے ایکشن ہمارے ان کو ہم نے بندگی قرار دے لیا ہے باقی کو اس بندگی سے باہر نکال دیا ہے یہ وہ بات ہے نا ابخلو سل میں کہا فا, پورے کے کہ پورے اللہ تو کہتا نا چوبیس گھنٹے لاؤ اسلام کے اندر تمہاری ساری زندگی بندگی ہونی چاہیے ہم نوکر نہیں ہیں بندے نوکری جز وقتی ہوتی ہے اس کے ٹائمنگس ہوتے ہیں قانونن آٹھ گھنٹے کام لینا ہے کمپنی والوں نے دس گھنٹے لینا ہے چھ گھنٹے لینا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی یا وہ ٹائم کریں یا نہ کریں کریں گے تو اس کے الگ پیسے ملیں گے وہ نوکری میں شامل نہیں نوکری میں وہی آٹھ گھنٹے لیکن غلامی اس میں تو ایک ایک سانس کسی کے نام کی ہوتی ہے آدھی رات کو بھی مالک آواز دے تو اٹھنا پڑے وہی وہ کھاؤ گے جو وہ کھلائے گا نہیں سو سوگے جو جہاں وہ سولہ اسی حال میں رہو گے جہاں تمہارا مالک تمہیں رکھے اور ہم بندے ہیں بندگی کا بڑا محدود مصحوم ہم نے خز کیا ہم بندے ہیں جو کہتا ہے میں آزاد ہوں وہ جھوٹ کہتا ہے بڑا پیارا شیر ہے ایک فارسی کا ہر کے بر خود نیست فرمانش رواں ہر کے بر خود نیست فرمانش رواں میر اوز فرما پذیر از دی جو اپنے اوپر خود حاکم نہیں ہے وہ اصل میں کسی دوسرے کی محکومی میں ہوتا ہے یہاں آزاد کوئی نہیں ہے کچھ ہمیں لگی کوئی شخص جو پیدا ہوا ہے اب تو ایتھکس مانتی ہے یہ بات کہ کوئی بندہ آزاد نہیں ہے اگر مادی غلامی نظر نہ آتی ہو تو وہ جذبات کا غلام ہوتا ہے یہ بات انہوں نے کہی enslaved by his passion یہ جذبات کا غلام ہے اور اس غلامی سے بھی منع کیا گیا منافق کی نشانی فرمائی جا خاصا مفا جا جب جھگڑے تو پھٹ پڑے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر جذبات پہ کنٹرول میں پتا چلا یہ غصے کا غلام ہے وقاظمین الغلآ مومن کو تو یہ کہا گیا تم اللہ کے بندے ہونا جذبات کے بندے ہو خوشی میں بھی اللہ کے غلام ہو غمی میں بھی اللہ کے غلام ہو یہ تمہارا امتحان ہے تمہارے جذبات کہیں ان کا گراف بن رہا ہے تمہیں نمبر ملیں گے مارکنگ ہو رہی ہے وہ ظفر کا بہادر شاہ ظفر کا شیر ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا آپ کی اسلامی ڈائری پر بھی لکھا ہوا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و جسے عیش میں یادیں خدا نہ رہی جسے داش میں خوف خدا نہ رہا یہ دو انتہائی ہیں نا مکینی میں پسلتا ہے وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا فون کر کے تو کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دیتی میں نے کہا جی آج تک پیار میں کسی نے نہیں دی طلاق ہوتی غصے میں ہے یہ کیا بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں مولوی بھی سننے غصے میں, دے گا غصے, میں دے گا غصے میں نہیں ہوتی میں نے کہا جی آج تک طلاق کسی نے پیار میں دی نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے میں طلاق دیتا ہوں آپ کو وہ تو ہوتی غصے میں کوئی پھٹ پڑتا ہے کوئی سوچ سمجھ کے دو چار دن بعد لکھ کے دیتا ہے لیکن ہوتی وہ غصے میں تو وہ ایش اور تیش عیش میں یادے خدا اور تیش میں اسے یہ یاد نہ رہے کہ میرا بھی کوئی آقا ہے اس سے بھی تو مجھ پر غصہ آ سکتا ہر صدیق رضی اللہ ضلع عنہ نے بڑے حلیم و تباہ مگر ایک دفعہ اپنے غلام کو ٹپڑ مار دیا حج پہ گئے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکر تیرا بھی کوئی آقا ہے اور اس سے بھی غصہ آتا ہے فوراً وہیں کھڑے کھڑے اس کو آزاد کرتی ہے فرمایا حضور میں نے اپنا غلام آزاد کیا کیا میرا آقا بھی اپنے غلام کو آزاد کر دے گا یہ ہے اللہ کا درد جسے تیش میں خوفے خدا نہ رہا تو جس طرح بندگی کو ہم نے یہ کہ دوڑ کا تو نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی وہ بھی پڑھاتے نا بس یہ نفل ہے بندگی اللہ تعالی کی باقی جو دکان پر کرنا ہے وہ تو میرا کام ہے نا چوکے چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض وہ, وہ میرا کام ہے وہ میری تجارت ہے وہاں جو کچھ بھی جوتی قسمیں کھانی ہوں وہ میری اپنی تجارت کا معاملہ ہے وہاں بندگی بندگی کوئی نہیں ہاں جب نفل آ کے پڑوں گا وہاں دور کاتنواز نفل بندگی اللہ تعالی کی یہ مفہوم ہے جبکہ مومن کا سونا بندے کا سونا بھی بندگی ہے کیا کپڑے پہننا بھی بندگی ہے. اس کی خوشی بھی بندے کی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی میں بھی آقا کو ناراض نہیں کرتا اور غمی میں بھی ریئیکٹ کرتا ہے تو صرف اتنا کرتا ہے جتنا آقا پر اس کا کوئی ایسا ہو آقا ناراض نہ ہو جائے یہ ہے بندگی اسی طرح ہم نے شرک کو بھی کھینچ تان کے چھوٹا کرتے کرتے مائکرو ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا اتنا چھوٹا کر لیا اسے کہ اب وہ صرف ہمارے مولویوں کا ایک علم الکلام کا مسئلہ بن گیا ہے جس پر امت انہوں نے توڑ کر رکھ دی بڑے بڑے ڈگریاں آپ دیکھیں تو بینر دس گز لمبا بینر لگانا پڑتا ہے ڈگریاں ہی نہیں ختم ہوتی گفتگو کریں گے تو یہی ہوگی کہ فلاں مشرک ہے فلاں کافر ہے شرک کا مفہوم اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ جی فلاں درگاہ پہ جاتا ہے یہ شرکا فلاں یہ کہتا ہے اس سے باہر کوئی بڑا فوکس نہیں ہے اے اللہ کے بندو شرک کی تو بہت سی قسمیں ہیں اللہ کا تلم یہ بھی شرک ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا بنانا اس کی جنس میں سے بنانا یہ بھی شرک ہے کہتے شرک خزاد عیشا کو خدا آپ کا بیٹا بنا لینا پھر ولاق اللہ ولی امنا ظلم اس کا کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے جس کے سہارے وہ جلد سے بچا ہوا ہو کہ آج وہ ووٹ ٹوٹ جائے تو حکومت گر جائے اللہ کی اللہ کی حکومت ہارس ٹریڈنگ پہ نہیں رکھی ہوئی کہ دو چار گلانی جلانی چیمیں چٹھے ادھر سے ادھر ہو جائیں تو حکومت گر جائے ملامی اکو ولیم نے دل یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ لوگ بچائے ہوئے وہ لوٹے ادھر چھوٹے ہوتے حکومت گر جاتی ہے راتوں رات اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے صبح پتہ چلے کوئی صاحب کہتے ہی ہیں جب سورج شمال سے چڑے گا کیوں ہم نے وہ دارسی آرڈیننس جاری کر دیا ہے نہیں وہ ہر سموتھلی چل رہی ہے یہ تھوڑی سی ہمیں اس نے چھوٹ دی ہوئی پھر فر فرمایا لامیہ کلو شریک فی الملک یہ ہے جو مولویوں نے بالکل تالا لگا کے رکھ دیا ہے جس طرح لم یک اللہ ولد لم یتخذ ولدا اسی طرح لم یق اللہ شریق ان فل ملک ولا یوشر کو فی حکم ہی احادہ جس طرح سے شرف جفات صرف ذات ناپسند اور وہ شرک ہے اسی طرح اسے شرک فی حکومت والا یوشر کو فی حکم ہی اہدا حکم دینے میں بھی اس کو شریک حکم دینے میں بھی شرک اس کو نا اور بڑا موٹا سا کلیا ہے بڑا سمجھ میں لگنے والا منطقی کلیا ہے الاح الخل والا من خبردار تخلیق اس کی ہے یہ بندہ اس نے بنایا ہے تین اندھیروں کے اندر یاخلو کو کم فی بتون ام بہات کم خلکن فیزو تین اندھیروں کے اندر اس نے بنایا ہے اس پر حکم بھی اسی کا چلے یا کوئی بنا کے دکھاؤ حکم چلانا ہے تو اپنے بندے بناؤ نہ ظالمو کسی کے بناؤ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو اللہ کہتا تو اپنے بنا لیں لیکن مسئلہ یہ نا بندہ تو بندہ بنانا مکھھی نہیں بنا سکتے نہیں اخلقوز بابن والا رشتے یہ سارے مل جائیں تو مکھھی نہیں بنا سکتے اڈے سونے بندے بنا سکتے ہاں میرے بندے ادھر قبضہ جما لیا انہوں نے انہیں اپنے بندے گردانتے حالانکہ یہ سارے بندے کس کے اللہ تو شرک فل بلک لہر قصہ میں آواز والا اب کچھ لوگوں کی توجہ ادھر لگی ہوئی ہے آٹھ آٹھ نو نو سال ضائع ہو جاتے ہیں اس پر کہ کس طرح دلیل دینی اور کس طرح کس کو مشرق ثابت کرنا ہے حاضر ناظر کہتا تو مشرق اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دوست کو مشرق نہ جانے اس کی بیوی کو طلاق یہ سارے فتوے آپ سنتے نہیں رہتے آپ بھی لوگ کے پوچھتے ہیں وہ فلاں آدمی ہے وہ یہ کرتا ہے گیارہویں دیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی شرٹ یہی رہ گئے اسی کی بنیاد پر امت توڑی گئی ہے نا اگر وہ بڑا شرک ختم ہو جائے سب سے پہلے والا اللہ کا حکم غالب آ جائے اللہ کا قانون موجود ہو تو یہ سارے شرک مر جائیں گے یہ <سؤال> اس امت کو جتنی چوئیاں نکلی ہوئی ہیں نا یہ ساری ختم ہو جائیں جب وہاں سے فیصلہ ہو جائے یا چیز نہ جائے جائے تو پھر ممکن ہی نہیں کہ وہ اس جگہ ہو جائے بڑے بڑے فتنے کس لیے ختم ہوئے یہ جو اب فتنے اٹھے یہ تو فتنے ہیں کوئی یہ تو فتنی ہیں فتنہ تو وہ معتدلہ کا فتنہ تھا مورتیا کا فتنہ تھا اور اتنے علمی فتنے تھے لیکن کیوں مر گئے بادشاہ کو سمجھائیے یہ بات پھر عائماں نے جانے دے دیئے مناظرے وہاں ہوئے اور وہاں سے جب فیصلہ ہو گیا کہ حق یہ ہے تو باقی سب کی تبلیغ پر بھی پابندی لگ گئی ان کی کتابیں چھپنے پر بھی پابندی لگ گئی ان کی مولویوں کی تقریروں پر بھی پابندی لگ گئی اور ایک دو نسلوں میں وہ فتنا مر گیا اب آپ کی ایک اسلامی عدالت ہو آپ وہاں چلے جائیں آپ کہیں فلاں آدمی یہ بات کہتا ہے وہ فیصلہ کر دے یہ غیر شا ہے اس کے بعد ممکن ہی نہیں کہ اس کی کیسٹ بک جائے یا اس کی کوئی کتاب چھپ جائے یا وہاں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 وہ فیصلہ کر دے یہ غیر شا اس کے بعد ممکن ہی نہیں کہ اس کی کیسٹ بک جائے یا اس کی کوئی کتاب چھپ جائے یا وہ آدمی اس موضوع کو تقریر کر دے ایک دو مہینوں چار سالوں میں وہ ختم ہو جائے گی بات لیکن اب تو وہ عدالت ہے ہی کوئی نہیں ہر مولوی ایک فتنہ لیے ہوئے ہیں ہر مسجد سے بن گئی ہے فتنوں کا کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم غالب نہیں وہ شرک ہو رہا ہے یہ چھوٹے شرک تو سب کو نظر آ رہے ہیں یا ٹھیک ہے کچھ لوگ تو اس شرک پر بات کر رہے ہیں اس شرک کی جستجو کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے اپنی جگہ جو کام کریں وہ بہت اہم کام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شرک کی طرف کسی کی توجہ ہی نہ جائے اور جو لوگ اس شرک کو ہٹانے کا مٹانے کا کام کر رہے کہا جا کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے حکومت ہمارا مطمئ نظر نہیں ہے اور نہ ہی حکومت محمد مستق صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمئن نظر تھا بندہ تو حکومت کر ہی نہیں سکتا جو حکومت طلب کرتا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے حکومت تو اللہ کی ہوگی حکم و حکومت اللہ کا حق ہے بندہ تو اس کے غلام کی حیثیت سے اس کے احکامات کو نافذ کرنے والی اتھارٹی بنتا ہے ایگزیکٹو بنتا ہے حکومت الٰہیہ جو پہلے پہلے مولانا مدودی مرحوم نے اصطلاح شروع کی تھی حکومت الٰہیہ اللہ کی حکومت بندہ اس کے نائب کی حیثیت سے ایکٹ کرے گا اپنی حکومت نہیں ہے اس اور اس میں آپ دیکھیں امر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عبد بن عمر کیس کے زمانے میں منڈی کا جائزہ لینے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے دیکھا کہ باقی جو منڈی پہ اونٹ ہیں وہ تو بڑے دبلے دبلے سے ایک اونٹ ذرا ون وہ دابہ شکور بنا ہوا ہے پوچھا یہ کس کا کہا عبداللہ کا کون تھا عبداللہ انہوں کا جی عبداللہ ابن عمر آپ آب کے فرزن فوراً وہاں سے باگے گھر باہر سے آوازیں دی یہ کھانا کھا رہے تھے سہمند باندھا ہوا تھا کمیز اتارے اسی حال میں اٹھ کے باہر دوڑے فرمایا جی ابا جان کیا بات آپ نے فرمایا وہ فلاں فلاں فلاں نشانیوں والا اونٹ تیرا ان کا جی آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہوں گے یہ اونٹ امیر المومی نیند کے بیٹے کا اونٹ ہے اسے چرنے دو یہ اونٹ امیر المومی نیند کے بیٹے کا اونٹ ہے اسے پانی پینے دو لوگوں کے اونٹ دبلے ہو تیرے تیرا اونٹ موٹا ہوتا رہا میرے اسٹیٹس کا فائدہ میری عمارت کا فائدہ تو نے اٹھایا ہے جا اس اونٹ کو بیچ جتنے کا لیا تھا اتنے پیسے پاس رکھ جو منافع ملتا لا کے بیتل میں جمع کرا میرا اسٹیٹس سارے مسلمانوں کی امانت ہے بیٹے کو یہ کہا آٹومیٹیکلی وہ کہیں نہ کہیں لوگ تو سمجھتے نا میرے نو کے بیٹے کا اٹھا گئے پروٹوکال دو رستے تھا سترہ فیکٹری ہیں زیرے آپ بنے ایک سو سترہ ہو گئی ہیں پردھان منسٹر بنے چار سو سترہ ہو گئی ہیں اسٹیٹس استعمال ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں دیتے وہ چار لاکھ کا قرضہ چار لمبا کیوں دے دیا انہوں نے سٹیٹس دے کر دیا ہے مس یوز ہوا ہے کہتے کہ کرپشن کا ثبوت کوئی نہیں ملتا عمر فاروق کو ملا ہے نا بیٹے کی کرپشن کا ثبوت کہا نا بیچ کیوں اسے جتنے کا خریدا تھا اتنے پیسے پاس, پاس رکھو منافع بیت مال میں جمع کراؤ جب تک میں امیر ہوں تو تجارت نہیں کر سکتا اس طرح اہڈابندی لگا دی یہ ہے احتساب اس کا نام وہ حکومت ہو اللہ کی حکومت اس کے علاوہ شرک ہے یہ خدا بنے بیٹھے یہ دعوی خدا ہی اللہ کے بندوں پر حکومت کرنا اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں کتن حکومت کی طلب نہیں حکومت ہم نے کرنی ہو تو جس جی طرح وہ بکتے ہیں ہم بھی بک کے دو چار وزیر بنوا سکتے ہیں اپنے جوڑ توڑ کرنا کوئی ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں ہم اس لائن پہ نکل جائیں تو ہم سے زیادہ مار کوئی نہیں ہے لیکن ہم کیوں کریں ہمیں تو خالص اللہ کی حکومت چاہیے تو وہ شرک ان شرک اللہ ظلم نظیم وہ وہ شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اور بقیہ شرک صرف ذات ہے صرف صفات اللہ کی صفات کسی کے اندر ماننا اللہ کی ذات میں سے کہنا کہ اللہ نے اپنے نور میں سے فلاں کو پیدا کیا ہے وہ تو ہم جنس ہو گیا نا بلامی اک اللہ کو فون عہد اس کا ہم کف کوئی نہیں ہے چٹھا چٹھے کا ہم کف ہے چیمہ چیمے کا ہم کف ہے مرزا مرزے کا ہے چودھری چودھری کا ہے مطلب یہ تو اسی برادری کا ہے ہم کف اللہ کے نوری سے بنا تو ہم کو وہ ہو گیا نا پھر تو وہ بھی برابر ہے اللہ برابر ہے ایک ہی مادہ تخلیق پھر اس کا بیٹا ہے تو اسی جنس میں سے ہوگا بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے تو خدا کا بچہ خدا ہوا پھر صفات مان لی نا آپ نے سب کو جبزاد کو تقسیم کیا یہ وہ چیز ہے قرآن حکیم جہاں آتے اللہ کا غصہ پھٹ پڑتا ہے تگاد استماوات یا تفتر نمشک الرد و تخیر الجالحدا اندا رحمان والدا آسمان پھٹنے کو ہے آسمان گرنے کو ہے زمین پھٹنے کو ہے بہار چورا چورا ہونے کو ہے یہ رحمان کا بیٹا بنا رہے شرک یہ بھی لیکن اس وقت جو شرک نظروں سے اوجل کیا ہوا ہم تو اس کی طرف توجہ دلا رہے اس پر تو کام ہو رہا ہے مدرسے ہیں بڑے بڑے آٹھ اٹھ دس دس سال لوگ لگا کے وہاں سے نکلتے ہیں اس قسم کے شرکوں پر مجازرے کرنے کے لئے مناظرے کرنے کے لیے لیکن یہ کہ جو وہ ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طلب کرنا جو ہے یہ دنیا داری ہے ہاں حکومت کی طلب اس طرح کرنا کہ حلال حرام کوئی نہ رہے اس طرح کی کراس بریڈنگ کرنا کہ چھوٹی بٹو ہمارے سر سے ہٹ کے دوسری بٹو آ جائے نیا خون ہمارے سر پر آ جائے یہ ہے اصل میں حکومت کی ذاتی طلب اور اگر انہیں وہاں قاضی صاحب او, نے یہ شرط جو رکھی گئی جی, تھی یہ وزارت عزمت کے امیدوار نہ رہے تو ہم اتحاد کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی شرط ہے کہ ممکن ہی نہیں انہیں وہاں اگر یہ کہہ دیا جائے, جائے کہ آپ مسلم لیگ میں وزیر نہیں بن سکتے اور انہیں نظر آ کے وہ پیپلز پارٹی میں وزیر بن سکتے ہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں وہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی مسئلہ کرسی کا مگر قاضی کیوں اپنے کندھے پیش کرے وہ خون جو ایسا پڑتا نوجوان گیا ملتان کر وہاں شہید ہو گیا وہ اسلام آباد کے اندر اور تیسرے چوتھے دن اس کی دفن شدہ لاش نکلوا کے پہچانا گیا اس کی ماں وہاں آئی ہے آپ بتائیے وہ بچہ اس کی ماں کیا گئے اس لیے ہم نے مروایا تھا ایک چور ہٹا کے دوسرا چور ہٹا دے ہمیں اللہ کی حکومت چاہیے اپنی ذات کے لیے تو مقصود نہیں کہ ہم سودا بازی کریں ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے گزارے ہم بھی گزارے لیکن مقصود اس سر کو ہٹانا ہے انہیں حکم ولہ ان کو کل اللہ اللہ اللہ کی بات بلند ہو جائے انشاء یہ رقو چلتا رہے گا واخر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف کا آیا تل پتا بل حکی لام <الفلام> میم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں خدو رحمد نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت و و هم هم جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروتار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں وَمِن النَّاس مَن الْحَدِيثِ لَيُضِلَ عَن اللَّهِ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استحدہ کرے یہی لوگ ہیں جن کو دلیل کرنے والا عذاب ہوگا وَإِذَا لا عَلَيْكَ أَنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَنَّمَا يَسْمَعُهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّهُ نَبِيٌّ أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بعلاب أليم اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے ان کے کانوں میں شکل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو اِنَّ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں کوئی ضلع ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ فَأَبْسَطَ فِيهَا بِكُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَمْبَتْنَا فأن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 dang da da kana tusse kabi ma alaysa kadih ilm fala tu'humma fala tu'humma wa sahib guma fid إلي ثم إلي sabiila man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 خبیر لوکمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مففی ہو یا زمین میں خدا اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا کچھ چک نہیں کہ خدا باریک بھی اور خبردار ہے یا بنی یا قلات و امور بالمعروف و انہعن المنکر و اصبر على ما اصابت ان ذالک من عزم الامور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 اور اذراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکا کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں فرماتا وَقصد فی اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیوں کہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے الم تماواتی واپس بہ اص بوانئی کم نیا ببوان و نا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 نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتابی روشن وم طبی عما کو بعم و جد نال اول گا نشچو گم علا بائی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 ان اللہ علیم بذات اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے ان کو ہماری طرف لوٹ کرانا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف تھے ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے لا يَعْلَمُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے خدا نے کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے ما ان هو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے بے شک خدا بے پروا اور سزاوار حمد و صنح ہے ولو ان نَمَ فِي الْأَقْنُدِ سَدَ وَتْ أَقْنَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَطْحُرٍ مَا نَبِذَتْ مَا الله كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ الله عزيز حكيم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 خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے